اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا یوں ہوتا تو ہر خدا اپن مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپن تالی چاہتا پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتی ہے